آج تو میں وہ اٹھارہ میں سوچا آج بہت یاد آ رہی ہے میں نے سوچا کہ کچھ اٹھارہ حضرت میں حساب رحمۃ اللہ نے جو منظوم کیے ہر بالک ملفوظ اور تاکہ جس جہاز سے ہمیشہ کچھ آنا میں نے سوچا یہ تو بہت بڑا ذکر ہے بہت بڑا ذکر ہے یہ تو آخرت کی فکر پیدا ہو جانا لگتی ہے اوپر تو اگر ہم یہی اسی کو بس یہی ایک فکر پیدا ہو جائے آج بھی اثر پہ بہت آئے میرے گھر پہ یہی بات ہوئی تھی کہ اگر یہ ایک فکر پیدا ہو جائے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اور دنیا سے ہمیں جانا ہے کہیں کہیں ایک جگہ جانے رکھی ہے ہمارے لیے دوسرا تھا جو اصل اصل حقیقت تو اس کی یہ ہے کہ ہمارا وطن ہی وہی وہیں سے آئے تھے اور وہیں کو جانا ہے وہ ہے نا جو قبر میں بندے کو ادتے ہیں منہا خلقناکم ناکم و فیحا نعید حکم اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں لوٹ کر تمہیں جانا وہ نعیدکم نوعید نخرجکم تارتن ہوگا یہ اسی میں سے ہم تم کو اٹھائیں گے اب جو اٹھائیں گے تو وہ یہاں یہ دنیا نہیں ہوگی اب دوسرا جہان ہوگا تو اگر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے نہیں ٹھیک ہے اور دوسری جگہ جانا ہے اپنے اصلی وطن جانا ہے اور لوٹ کر کبھی آنا نہیں ہے اور پھر رہنا بھی وہاں ہمیشہ ہے تو یہ فکر پیدا ہو جانا یقیناً پھر اس امر کا دائریہ پیدا کر دے گا کہ آخر اس جہان میں کیا ہوگا اور وہاں جو ہے کامیابی اور ناکامی دو راستے ہیں دونوں چیزیں ہوں گی وہاں تو وہاں کی کامیابی کا راستہ کیا ہے اور اس کو اپنانے کا جو ہے وہ اس سے اپنانے کا جو ہے خیال اور اس کی فکر اور اس کا دھیان پیدا ہو جائے گا تو بس پھر کام آسان ہو جائے گا جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیشہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے اصلی وطن اپنا وہ ہے اور وہاں کامیابی اور ناکامی کو راستے کو آٹومیٹیکلی دل میں آئے گا کہ بھائی کامیابی والا راستہ اختیار کرنا ہے اور کامیابی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے پھر جب یہ دل میں آئے گا تو پھر یہ ضرور آئے گا کہ کون کون سے راستہ کامیابی کا ہے کیا کیا چیزیں کرنی ہے کامیابی کے لیے خود بخود یہ کام بنتا چلا جائے گا اس کو ایک ہدی پاک سی بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ہے کفا بال موتی واحدہ کہ موت جو بہترین باز ہے بہترین باز جس انسان کو دھیان لگ جائے کہ ہمیں اس دنیا سے ایک دن جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے لوٹ کے نہیں آنا ہے تو پھر بس اس کا کام بن گیا یہ سارے بازوں کا ایک بات اس کا نصیحت کے لیے کافی ہے خود ہی اس کو پھر اس سے دلچسپی اور دھیان اور فکر پیدا ہو جائے گا ہمیں جو ہے یہاں سے جانا ہے تو وہاں جا کر کیا ہوگا تو وہاں خود ہی پھر دل میں آئے گا کہ بھائی کچھ نہ کچھ کامیابی کا راستہ بھی ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اچھے طریقے سے رہیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ناکامی کے راستے پہ چلیں گے تو وہاں مشکل میں رہیں گے تو کون کون سے باتیں ایسی ہیں جس سے ہم وہاں کامیاب رہیں گے خود بخود یہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی اور پھر جو ہے ان رستوں کو تلاش کرے گا ان امور کو ان احکام کو تلاش کرے گا کہ ہم کون کون سے کام ایسے کر سکتے ہیں جو وہاں ہم امن اور عاصت اور سکون سے رہیں تو یہ کفا بالموت موتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی جو انگوٹھی تھی مہت مور جس سے لگایا کرتے تھے اس پر یہ نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عندہ کروائی بھی تھی کفا بالموت کی اتنی مختصر کی بات ہے لیکن حقیقی کتنے بڑے بڑے بیانات کے اوپر یہ حاوی ہے تو یہی حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے جو ملکو ارشاد فرمایا کہ جس جہاں سے ہمیشہ کو آنا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا تو ایسی دنیا سے کیا دل لگانا یہ خود بخود ہے یہ اشاری ہیں اس کو ایک اور مصرا لگا کے حضرت نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتح بنا دیا اس کا تو ہم بھی جو ہے وہ اس ان اشعار کو کچھ گنگنا لیتے ہیں तो تاکہ ہمیں اپنے وطن کی یاد اور فکر اور तहान نصیب ہو جائے اپنے وطن کی ہے نا اپنے وطن کی ہمیں دھیان اور فکر نصیب ہو جائے جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا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 یہ ہے <مع> ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی <مع> <مع> <مع> دنیا سے کیا جی لگانا ایسی <مع> دنیا سے کیا جی لگانا یہ کچھ نفع ہوا کہ نہیں اس دنیا سے وہ فضائل دنیا میں رہنا ہے لیکن اس طرح رہنا ہے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہے دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے حجی سے میں بھی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے وسلم نے کن کس دنیا کا انا کا غریب کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب مانی مسافر جس کو جو ہے ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اب آپ کو سفر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے ایئرپورٹ جانا ہے لیکن یہاں ٹھہرنا تھوڑی ہے اب اگر کوئی کہے کہ صاحب یہاں آپ کو آنے جانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسا کیجیے کہ یہ ऊपर کے اوپر آپ ایک ذرا بنگلہ تعمیر کر आप یا آپ سفر میں ہیں کہیں ٹرانزٹ میں آپ आपको گئے تو آپ کو में आपको صاحب ٹرانزٹ میں آپ کو چار گھنٹے ऐसा ہے آپ ذرا یہاں ایسا अच्छा کہ ایک محل وغیرہ اچھا تعمیر کیجیے کچھ نوکر چاہ کر کچھ عادم وغیرہ رکھیے اور کچھ کھانے پینے کا انتظام ڈیپ فریزر ایئر کنڈیشن وغیرہ ذرا علیشان بنائیے کہاں آپ مجھے ان چیزوں کو میں لگا رہے ہیں میرا پیسہ بھی ضائع ہوگا میرا وقت بھی ضائع ہوگا میں تو یہاں رکنا ہی نہیں تو کن پھر دنیا کا انا کا غریب یہ ہماری ٹرانزٹ ہے تو اس ٹرانزٹ کے اندر بس اتنا کام کرنا ہے جیسے اگر چار چھ گھنٹے کا ٹرانزٹ ہوتا ہے تو آدمی تھوڑی کھانے پینے کی فکر کر لیتا ہے کہیں دیکھتا ہے کہ کہیں تھوڑی دیر آرام کے لیے میں لیٹ جاؤں کمر سی بھی کر لوں تو یہی ہے کن پھر دنیا کا انا کا غریب او آبرو سبھی کہ جیسے کوئی گزرتا مسافر جو ہے کہیں چھاؤں مل جاتی ہے تھوڑی دیر کو آرام کر لیتا ہے تو وہاں وہ سائیدہ درخت میں لیٹ کیا تو آپ اس سبھی بہت تنق من کم ان اہل قبور اور اپنے آپ کو اہل القبور میں شمار کرو گے بس ابھی تھوڑے دن کے بعد جو ہے ہم کتنے لوگ جو ہے جو زمین کے اوپر چل رہے تھے اور آج زمین کے نیچے ہیں تو کل کو ہم بھی اسی طرح ہوں گے اور پھر اس کے بعد اٹھائے جائیں گے تو ایسی یہ دنیا جو ہے ٹرانزٹ ہے ایک طرح سے کہ ہم تھوڑی دیر کو آئے ہوئے ہیں اور یہاں اپنی بس ضرورت کے لیے جو کام کر سکتے ہیں پیٹ بھی پالنا ہے کھانا پینا بھی ہے بچے بھی ہیں سبھی ہے تو یہ ساری جو زندگی ہے ہماری یہ سب کی سب ادائے بندگی دکھانی ہے اس میں ادائے بندگی بیوی کی دیکھ بھال کرنی ہے تو یہ بھی ایک ادائے بندگی ہے ہم نے تمہیں یہ بندی دی ہے اپنی تو تمہارے ذمے اس کے کچھ حقوق رکھ اب یہ اب یہ بیمار ہے تو تم اس کی دیکھ بھال کرو اور اس سے محبت کرو اور اس کے نان نقدے کا رکھو اور اس آپ جو اولاد ہو رہی ہے اس, میں اس کے تربیت میں بھی یہ ادائے بندگی جگہ جگہ پھر بچوں سے محبت کرنا ان کی محبت کے ساتھ تربیت کرنا پھر آزان ہو گئی تو وضو کر رہے ہیں یہ بھی ایک عدایہ بندگی ہے یہ بھی ایک عدایہ بندگی ہے یہ تمام کام تم ہمارے پیارے اپنے ہمارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پڑھو ہمارے محبوب کے محبوب اداؤں پر چلو محبوب کی محبوب اداؤں پر چلو ہمارے ہمارا جو یہ محبوب ہے یہ ایسا محبوب ہے کہ اس کی محبوب اداؤں پر چل کر تم بھی ہمارے محبوب ہو جاؤ گے تو دنیا میں یہ کام کرنے کو ہم نے تمہیں بھیجا ہے کہ طرح طرح کی ادائے موبت دکھاؤ کہ سردی کے اندر تم وضو کر کے اپنی نیند کو قربان کر کے ہمارے دربار میں چلے آ رہے ہو یہ بھی ایک ادائے محبت ہے اور پھر اپنے اشرف الاضح یہ سر جو ہے اشرف الاضا ہے اس اشرف چیز کو تم زمین مٹی پہ ملا رہے ہو ہمارے دربار میں جو ہے اس کو تم ناک رگڑ رہے ہو اور ماتھا ٹیک رہے ہو اپنی اتنی بڑی چیز کو جو اشرف الاضح ہے ہماری محبت میں اس کو ہاک میں ملا رہے ہو یہ بھی ادائے محبت ہے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ عشق زیادہ دیتے ہیں تو نماز میں جب پڑھے ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت اور ہوتی ہے گریہ تاری ہوتا ہے اور جب جھکتے ہیں تو ایسے جھکتے ہیں کہ گویا روح ان کی جھکی ہوئی ہے اللہ کے سامنے اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو گویا ان کی روح جو ہے سجدہ کر رہی ہوتی ہے تو یہ احتیاطی باز واض عاشقین کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں لیکن اگر کیحیات ناوی نصیب ہوں لیکن اعمال تو محبت کے ادا کرنے ہی ہوں گے اعمال اعمال محبت کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا فضل متوجہ ہوگا اور اس سے ہمارا کام بنے گا کام ہمارے اعمال سے نہیں بنے گا کام تو کام تو وہ کرنے ہیں جو محبت کے اعمال کرنے ہیں اعمال محبت ادائے بندگی دکھانی ہے اللہ کو تو طرح طرح سے جیسے وہ وہ نہیں ہوتے جو بچوں کو خوش کرنے کے لیے مس تو وہ طرح طرح کی عطائیں دکھا کے بچوں کو خوش کرتے ہیں بڑوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں تو وہ بچے کتنا خوش ہوتے ہیں پھر ماں باپ ان کو انعام دیتے ہیں تو ایسی عطاء بندگی طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے دکھانے کے لیے ہم کو بھیجا ہے کہ ہمیں عطائے بندگی دکھاؤ تو پھر ہم تم کو اپنی عطائے فاجگی سے نوازیں گے عطائے بندگی پر عطائے فاضگی سے نوازیں گے ہم تم کو بھائی دیکھو اللہ کی ولایت اب کوئی کہے کہ صاحب ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ کی دوستی کی ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں ہم کھا بھی رہے ہیں اور بیوی بچے بھی ہیں کام کاروبار بھی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بس چلو اچھا ہم نے نماز بھی پڑھ لی روزہ بھی رکھ لیا زکات بھی دے دی حج بھی کر لیا بس اس سے آگے جو ہے وہ ہمیں بھائی ہم نے تھوڑا بہت دنیا بھی نبانی ہے تو اگر ہمیں نیٹ بھی دیکھنا ہے تو ہمیں کیبل بھی دیکھنا ہے تو ہمیں خبریں بھی دیکھنی ہے تاکہ دنیا میں کون سے کس کونے میں قتل ہوا ہے یہ بھی ہمیں معلوم کرنا ہے بتائیے اگر دنیا کے کونے میں قتل ہوتا ہے تو فوراً یہاں اسکرین پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور پچاس بار آئے گا کہ فلاں چستوں فلاں دنیا کے فلاں کونے میں شاید انٹارکٹیکا میں جو ہے وہاں پہ بھی کوئی قتل ہوگا تو یہاں چھ دفعہ پچیس دفعہ اس کو دکھائیں گے اس کونے میں برف کے اندر قتل ہوا ہے ارے یہاں جو لوگ اخبار قدر پڑھ رہے ہیں اور ٹی وی کے اور کیبل کے آگے حربت بیٹھے ہیں اگر ان کی حالت کو دیکھو کہ شکل سے شکل سے ان کے ہوائیاں اوڑھی ہوتی ہیں جیسے وہی شخص جو ہے ان کو بھی آ کے قتل کرے گا ابھی کسی کو کسی کی کہیں کی سٹاک مارکیٹ گر گئی ہے تو یہاں ان کے چہرے پہ ہوائیاں اوڑی ہیں کہ یہاں ہماری سٹاک مارکیٹ نہ گر جائے کیا فائدہ بھائی اتنا زیادہ خبروں کو سننا ہاں حضرت نے فرمایا کہ بھائی کبھی اخبار دیکھ لیا اب تو اخبار ایسے آنے لگے ہیں جن میں تصویریں نہیں ہوتی اور جو تصویروں والے اخبارات ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک بہت ہی دین سے دور کرنے والے اور ایمان کے لیے خطرہ ہو گئے ایمان کے لیے خطرہ ہو گئے ہیں بچوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں معلوم ہوا کہ بچے جو ہے گھر میں ڈائجسٹ آیا کرتے تھے ڈائجسٹ پہ گندی تصویریں اوپر ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں تو بچے ان تصویروں کو دیکھ دیکھ کے خراب ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے اب اخباروں کو پتہ بھی نہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے بچے خاموشی ایک خاموش زہر ایک سائلنٹ پوائزن اور ایک سلو پوائزن ان کو مل رہا ہے ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں وہ تصویریں دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں ان کا ایمان بھی خراب ہو رہا ہے صحت بھی خراب ہو رہی ہے تو, تو خیر یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے اخبار کہ جس کے اندر جو ہے آپ بغیر تصویر کے بھی ہیں وہ تو حضرت نے فرمایا کہ اخبار بینی کا آپ کو بہت شوق ہے تو آپ پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے منع تو نہیں ہے تو آپ یہ اس نیت سے اس کو پڑھ لیجئے کہ اللہ مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ دیکھ کر ان کے لیے دعا نکلے کہ اللہ مسلمانوں کی حالت جو وہ اچھی کر دیں درست کر دیں تو پھر ٹھیک ہے اور اگر یعنی بہت زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو سوا پریشانی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا بھائی اللہ تعالی نے آپ کو امن سے رکھا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں یہ دنیا میں خرافات ہو رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو امن و امان کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو غرض بات یہ ہے کہ یہ طرح طرح کی ادائے بندگی دکھانے سے اب کوئی کہے کہ ہمیں ولایت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں وہی زیادہ آگے جانا نہیں ہے ہم تو تھوڑی دنیا بھی نبھائیں گے تھوڑی آفرت بھی نبھائیں گے چلو اے نماز پذہ ہم کر لیتے ہیں بس اتنا کافی ہے تو دیکھو میرے عزیزوں اور دوستو کہ یہ جو احمد محبت ہیں یہ یہ جو احکامات الہیہ ہیں ان کو تو بجا لانا ہی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا وعدہ نہ بھی کرتے صرف پیدا فرماتے اور یہ اقکامات الہیہ نازل فرماتے کہ تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے تمہیں جہاد بھی کرنا ہے تمہیں زکوٰۃ بھی دینی ہے تمہیں حج بھی کرنا ہے اور دیگر احکامات بھی ہیں یہ سب کے سب تمہیں بجا لانے ہیں اور انعام انعام کچھ نہیں تو بھئی ہمیں کرنا پڑتا کہ نہیں صحیح یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا قرض کتنا بڑا انعام ہے کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی چیز اللہ ہی کی دی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ پر ہم فدا کر رہے ہیں یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی جسم اللہ کا دیا ہوا دل اللہ کا دیا ہوا ناقی اللہ کی دی ہوئی اللہ ہی کی دی ہوئی چیز یہ کھانا اللہ کا دیا ہوا اللہ کا کھانا ہم کھا رہے ہیں کوئی ہم کسی اور خدا کا دیا ہوا تھوڑی کھا رہے ہیں کوئی اور خدا ہے بھی نہیں انہی کا دیا ہوا جان دی ہوئی انہیں کی اب تو یہ ہے کہ پتہ نہ ہوا جان اللہ میں نے دی ہم کو اپنی اپنی اپنی ذات پر فدا کرنے کے لیے دیکھو ہم تمہیں یہ سب کچھ دے رہے ہیں مگر تم دنیا میں جا کر ہمیں بھول نہ جانا تم ہم پر پا ہو جانا پھرا ہو جانا ہم پر مر مر جانا تو یہ کام کرنے کے سلے میں ہم تمہیں بڑے بڑے انعامات بھی دیں گے اگرچہ ہمیں ہمیں قدرت ہے کہ تم کو پیدا کرنے کے بعد ہم تمہیں جو ہے وہ کچھ بھی نہ دیتے روٹی پانی دیتے اور کہتے بس اللہ اللہ کرو نماز پڑھو تھکاتو اور کافی انعام ونام کچھ بھی نہیں مگر ہم نے تم کو مادہ محبت بھی دیا جس سے تم اپنے بیوی سے بھی الفت کرتے ہو کتنا مزہ آتا ہے اور بچوں سے بھی الفت محبت کرتے ہو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے مفرے ہوتے ہیں یہ سب دل بہلانے کے سامان اللہ نے ہم کو دے دیے اور کھانوں کے اندر لذت رکھ دی اگر صرف ارحر کی دال پیدا فرماتے حضرت یہی کھانا ہے اللہ تعالیٰ اگر یہی پیدا فرماتے ایک شاید نے کہا پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال سمجھ لو اسی دن میرا انتقال حضرت نے سنایا ارہر کی دال بغیر تیل پانی کے جو ہے وہ ارہر کی دال کتنی خشک ہوتی ہے اس نے اس کو ارہر کی دال سے بہت گھبراہٹ ہوتی تھی نام سے بھی تو ایک شک جو ہے وہ گھبرا کے گھر سے روزانہ بیوی جو ہے ارہر کی دال پکاتی تھی تو وہ اس نے گھبرا کے جو ہے سوچا کہ چلو لکھنؤ چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کے کچھ کھانے نتیس ہوتے ہیں سنتے ہیں تو وہاں جس کے ہاں مہمان ہوا اتفاق سے اس اس دن ارہر کی دال ہی پکی اس نے کہا یہ ارہر کی دال تو مجھ سے بھی تیز نکلی یہ میں تو تیز گام سے آیا ہوں یہ اس سے بھی تیز نکلی مجھ سے پہلے دوست نے کہا کہ پکاؤ کی جس دن ارحر کی دال سمجھ لو اسی دن میرا انتقال ہوگی ارحر کی دال اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو بس یہی ایک چیز ہے کہ یہ کھاؤ اور ہماری عبادت کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے کی کیسے کیسے لذیذ کھانے لذیذ پھل اور کیسی کیسی لذت والی چیزیں بھی ہم کو دے دیں کہ تم یہ بھی کھاؤ پیو کھلو وش رکھو ہے تو وہ ایک شاعر سے کسی نے ایک شخص ایک شخص نے پوچھا کہ تمہیں وہ پرانے پاک کی کون سی آیت زیادہ اچھی لگتی ہے اس نے کہا کلو وہ شرک کھاؤ اور پیو بس باقی ہم کچھ نہیں جانتے بس کھاؤ پیو اور کہا کہ یہ آیت زیادہ پسند ہے ربنا انزل علینہ ماں رتن یہ اللہ ہم پر نازل فرما مائدہ مانے دستفانے طرح طرح کی نعمتیں ہم کو دے بس یہ آیا تو ہم کو پسند ہے بھائی باقی یہ پونے تمنا یہ اپنی اپاہشات کا خون کرنا یہ ہمیں وہی نہیں پتا سارا پرانے پاک کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اور فرمائش کو راستہ یہی ہے کہ ولدین جاہدو پینا لنا دی لنا جو چپ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا مشقت کرے گا اپنی تمناؤں کا خون کرے گا ہم اس کو اپنا اپنے راستے کا وصول بھی نصیب فرمائیں گے اپنا راستہ بھی دیں گے اور اپنا وصول بھی نصیب فرمائیں گے ہم اس کو مل جائیں گے بھائی ہم اس کو مل جائیں گے اتنی بڑی کائنات تو جہاں کا مالک اس کو مل جائے گا تو یہ انعامات بھی ساتھ میں اللہ کا کتنا بڑا اسان ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو بس عبادت کرو اور ختم لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں اتنے بڑے بڑے انعامات رکھ دیے دی اور انعامات کے ساتھ ساتھ ایک عجیب انعام رکھا وہ کیا کہ زندگی تو ہماری ساٹھ ستر برس سو برس کی ہے اس سو برس کے مقابلے میں ایک کائمی زندگی کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما دیتے ہیں کہ سو برس کی عبادت کا انصاف کو یہ تقاضی تو انصاف کا تقاضت یہ حقیقت تو یہ ہے کہ سو برس کی عبادت ہماری کسی قابل بھی نہیں تھی لیکن چلو مان لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرمانے والے ہیں احسان فرمانے والے ہیں اور اپنے بندوں پر بڑے کرم فرمانے والے ہیں اور اجر المحسنین اللہ تعالیٰ اپنے اپنے محسنین یعنی ہماری فرما برداری کرنے والے جو ہے وہ اجر کو ضائع نہیں فرماتے ایک دفعہ محبت اللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برش فرما دی کہا اللہ میں تو بہت گناہ گار تھا کہا اے میرے بندے کہ تیرے منہ سے سوتے میں ایک دن محبت سے اللہ نکل گیا تھا غفلت سے نکل گیا تھا لے اسے تیری ورشش کر دی ہم نے اللہ تو ایسے کریم ہے لیکن پھر بھی بھائی چلو اگر قبول کر لی عبادت تو انصاف کا تقاضا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سو برس کی عبادت کے بدلے آپ سو برس کی جنت لے لیجیے چلیے بس اب اس کے بعد چھٹی نہیں بھائی آپ کی نیت سے ان عمل عمال و کی نیت چونکہ یہ تھی کہ ساری عمر جب تک رہوں گا کتنے بھی برف میں ہی جاؤں گا اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا تو اس کی وجہ سے میں ہوں خواجہ صاحب کا شیر میں ہوں اور حشر تک اس گھر کی جبیں حشر تک اللہ حشر تک میں آپ پر قربان ہوتا رہوں گا سو سو جان سے آپ پر فدا ہوتا رہوں گا مجھے کچھ بھی دنیا معاشرہ کوئی رکاوٹ نہیں میں ہوں اور حشر تک اس گھر کی جبین سائی ہے سر زاہد نہیں ہے سر ارے سودائی اللہ میں نے تو آپ سے اس سر کا سودا کر لیا میں کیا ہوں میری جان کیا ہے یہ جان تو آپ کے ہاتھوں فروخت ہوئی ہے سو جان بھی آپ عطا فرمائیں تو وہ بھی وہ جانیں بھی آپ ہی کی ہیں اور آپ ہی پر فدا کروں گا واہ تو اس لیے یہ جنت اللہ تعالی نے مسلمان کے لیے تعلیمی فرما دی کہ چونکہ اس کی نیت یہ تھی جب تک زندہ رہوں گا کتنی بھی لمبی عمر ملتی اس کو میں اسلام پر زندہ رہوں گا تو یہ لو تمہارا اس نیت کا انعام واہ صرف نیت کا انعام کہ اے اللہ جب تک زندہ رہوں گا میں آپ پر مرتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا آپ پر مرتا رہوں گا <laughs> کیا پیاری بات اللہ نے دل میں ڈالی جب تک زندہ رہوں گا آپ پر مرتا رہوں گا <laughs> تو اس کا انعام کیا ملا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت و و عشرت کے سامان اور, اور کچھ خطر على کیا کچھ مالا ہم تم کو ایسی ایسی نعمتیں دیں گے کہ تم کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی نہ کسی کان نے سنی ہوگی اور نہ ہی اس کے قلب پر کبھی گمان گزرا ہوا ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی دنیا میں ہم کتنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو فکشن فکشن کے کیا مانی ہے خیالی نا آپ کتنی فکشن لڑا لو سائنس فکشن اور کلانا فکشن لیکن ان تصورات سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ جنت میں عطا عطافرمائیں ان تصورات یعنی آپ اپنے تصورات کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں اس دنیا میں اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا عطافر جنت میں وہ چیزیں وہ عیش و عشرت اور وہ راحت اور وہ سکون اور وہ مزے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کس بات سے دے رہے ہیں کہ نیت سے کہ اللہ جب تک زندہ رہوں گا آپ پر مرتا رہوں گا مجھے اس جملے سے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ اللہ جب تک زندہ رہوں گا آپ, تک, آپ پر مرتا رہوں گا تو اس کا انعام کیا مل رہا ہے کہ جب تک آپ رہے اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آپ کو ہم مالف زندگی اور مزیدار زندگی اب آپ کو دے رہے ہیں جس میں کوئی غم نہیں کوئی کوئی جو ہے وہ فکر بھی نہیں کوئی پریشانی بھی نہیں کہ کہاں سے کھاؤں گا یہاں تو دسیوں ہزاروں جملے ہیں وہاں کوئی جھمیلا ہی نہیں ہے وہاں موت بھی نہیں آئے گی اور وہاں بڑھاپا بھی نہیں آئے گا جو جن خواتین کو شوق ہے کہ وہ بلکہ ساری دنیا میں یہ ایک مسئلہ مشترک ہے عورتوں میں کہ جو ہے وہ اپنی عمر جو ہے اس سے کم بتانا ہی پسند کرتی ہیں الا ماشاء اللہ چلو ہم سب کو نہیں لیتے کسی کو ایکزٹ بھی کر دیتے ہیں اس دائرے سے تو جو ہے وہ اور اس کام کے لیے خواتین کتنا وقت ضائع کرتی ہیں اور کتنا پیسہ ضائع کرتی ہیں اس میں اینٹی رنکل کریم اینٹی ایجنگ کریم فیس لفٹنگ کریم اور فلانا اور ٹما تو ایک لڑکا جو ہے اس نے امریکہ سے اپنے گھر میں کچھ کمانے کیا تھا گھر میں ایک جو ہے وہ کیپسول کی ٹی سی بھیجی اور اسے اس اپنے لکھا کہ یہ ایک کیپسول کھانے سے یہ بڑھاپا پچپن, پچپن برس کی عورت جو ہے اور پچپن برس کا آدمی وہ پچیس برس کا ہو جائے گا تو دو تین سال کے بعد اس کا اپنے گھر آنا ہوا تو اس نے سوچا ہم سرپرائز دیں گے اطلاع بھی نہیں دی گھر پہ جب وہ گھر پہنچا گھنٹی بجائی تو ایک چھوٹا لڑکا نکلا کوئی دس بارہ سال کا تو اس سے کہا کہ یہ فلاں کا گھر ہے ہاں آئیے وہ اندر چلے گئے تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت جوان لڑکی نظر آئی کہا آپ کون ارے بیٹا تم مجھے پہچانے نہیں میں تمہاری ماں ہوں ارے اما یہ آپ کو کیا ہو گیا آپ کو پچپن برس کی تھی چشمہ لگا ہوا تھا آپ کے دانت آپ کے ہل رہے تھے یہ آپ کو کیا ہوگا ارے تمہیں یاد نہیں تین سال پہلے تم نے مجھے کیپسول بھیجے تھے تو میں نے وہ کھایا میں جوان ہو گئی سولہ برس کی ہو گئی اچھا تو ابا کہاں ہے ارے یہ رہے ابا تمہاری لڑکا جو کھڑا تھا انہوں نے رشتہ بچا رہی ہے ابا کو کیا ہو گیا نے کہا انہوں نے دو کیپسول کھا لیا تھا یہ جو ہے یہ جنت میں شوق سارے پورے ہو جائیں گے وہاں عمر بھی جو ہے وہ ایک جیسی رہے گی تیس یا تینتیس برس مردوں کی عمر تیس یا تینتیس برس اور اس سے مراد کیا ہے یہاں دنیا کے تیس تینتیس برس نہیں بلکہ آخرت کے تیس تینتیس برس جو کمال شباب کی تلا کمال شباب یہاں تو وہ شباب کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا جنت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو سو مردوں کی طاقت دیں گے سو مردوں کو اور اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو جنہوں نے اللہ کی عبادت اور, اور فرما برداری کی ہوگی اور نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھایا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو بروں سے بھی زیادہ حکیم کر دیں گے تو یہاں ان چیزوں میں وقت دائیں کرنے کے بجائے کیوں نہ ہم دائمی حسن حاصل کریں اللہ تعالیٰ دائمی حسن کا وعدہ کر رہے ہیں نا کہ جنت میں عمر بھی, بھی نہیں بڑھے گی نہیں بڑھاپا نہیں آئے گا وہاں کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ صورت چاند وغیرہ نہیں ہوں گے وہاں جنت میں بلکہ وہاں ایک ہی موسم رہے گا بہت ہی خوشگوار جس سے ہم بیزار بھی نہیں ہوں گے اگر یہاں دس دن مسلسل بادل چھائے رہے تو ہم تو بیزار ہو جاتے ہیں کہ اللہ میں کب دھوپ نکلے گی اور جب دھوپ نکلی رہتی ہے تو اللہ میں کب ڈوب جائے گی کچھ بادل بھی بیچ دیجیے وہاں تو یہ سلسلہ نہیں ہوگا وہاں بہترین خوشگوار موسم ہوگا اور وہاں جو ہے طرح طرح کے ارے بچوں سن رہے ہو تم جنت کی میں تمہیں باتیں بتا رہا ہوں جنت میں کیا کیا ہوگا تم یار ہماری بات ہی نہیں سن رہے اتنے مزے مزے کی تو میں آج باتیں سنا رہا ہوں کہ بچے بھی اے بچا، اے بچہ ادھر سنو میری بات تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہاں جنت میں کیا کیا ہوگا تم سنی نہیں رہے ہو اتنے مزے مزے کی چیزیں میں نے بتائی تو تم نے سنا ہی نہیں تو وہاں جنت میں ہے جو ہے موت بھی نہیں آئے گی سورج بھی نہیں ہوگا اور ایک بہت ہی خوشگوار اور ایک خوبصورت سا جو ہے روشنی اجالا پھیلا ہوا ہوگا وہاں اور جو ہے وہاں جو ہے کوئی موت بھی نہیں کوئی غم بھی نہیں کوئی فکر بھی نہیں کوئی پریشانی بھی نہیں اور جیسے ہی بندہ خواہش کرے گا کہ مجھے فلاں چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے وہ چیز فوراً حاضر ہو جائے گی اور وہاں تو جو ہے متنے کی بھی حاضر ختم ہو جائے گی وہاں تو بندہ کھانا کھائے گا لذیذ اور وہ تھوڑی سی ہلکی سی ایک ٹکار آئے گی خوشبودار اور کھانا ہضم کیوں؟, کیوں کیا وجہ ہے پتہ ہے اس کی حضرت عیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہے خوشبودار ڈیکار آئے گی اور وہ کھانا ہضم ہو جائے گا تو پوری کی پوری غذا جرم بدن بنے گی اس لیے یہاں تو ہم ویسٹ نکالتے ہیں نا تو پوری غذا جزو بدن نہیں بنتی اس لیے ویسٹ باہر آ جاتا ہے لیکن وہاں جنت میں ویسٹ باہر نہیں آئے گا کیونکہ پوری کی پوری غذا جزو بدن بن جائے گی اور وہاں کی غذائیں سبحان اللہ کیا عجیب ہوگا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے تو غرض یہ کہ اور کافر تھے پھر کیوں دائمی ہمیشہ جہنم میں جلے گا وہ اس لیے جہنم میں جلے گا کہ اس کی نیت یہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا تو خود زندہ رہوں گا وہ ظالم تکبور کی وجہ سے اللہ کا انکار کیا اور اس کی پھر سزا دائمی جہنم اس لیے اللہ نے کر دیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی چاہتے تو ہمیں کوئی انعام کے بغیر بھی ہم پر لاگو کر دیتے اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو جہاں چاہت گناہ کیا نظر بازی کی آنکھ چھوڑ دی اللہ کو قدرت ہے کہ نہیں اور دوسری نظر بازی کی دوسری آنکھ چھوڑ دی یا زمین میں دسا دیا جھوٹ بولا زبان ضائع ہو گئی فالج گر گیا تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرماتے ایسا کام تو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حلیم زیادہ تو کتنا بڑا حلم اللہ تعالیٰ کا ہے ہم پر کہ ہمارے کروڑوں کروڑوں گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں اور اس پر اتنا بڑا انعام فرمایا کہ دیکھو اے میرے بندے کیونکہ میں نے ہی تمہارے اندر گناہ کا مادہ شرارت کا مادہ رکھا ہے کہ تم شرارت بھی کر سکتے ہو اصل دیا تو اس لیے نہیں ہے ماچس اس لیے نہیں بھی ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ لگاؤ ماچس تو اس لیے دی ہے کہ تمہارے پاس یہ نمک تیل چاول اور گوشت اور تیل ہم نے دیا ہے اس کی تم بریانی پکاؤ لکڑی جلاؤ جلانے کو دیا ہے ماچس لکڑی تو تم کو اپنے آپ کو آگ لگانے تو نہیں دیا لیکن تم بیوقوفی میں اور حماقت میں جو ہے تم اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہوماقت میں نق اور شیتان جس کو ہم نے کھلا کھلا دشمن بتا دیا تم کو اگر نہ بتاتے تو آپ کہتے اللہ المیاں ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہم نے تو اعلان بھی کر دیا قرآن پاک میں اور ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتلا دیا کہ دیکھو یہ نف اور شیطان تمہارے کھلے دشمن ہیں ادب مبین کھلے دشمن ہے تمہارا ٹھکانہ یہ چاہتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ جہنم میں جلو لیکن دیکھو خبردار یہ انقلا تاب شیطان اس کی بات, اس کی بات مت ماننا یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا ہم نے تو تمہیں بتا بھی دیا مگر پھر بھی تم حماقت کر بیٹھتے ہو تو پھر اس کے اوپر ہم نے تمہیں ایک اور بڑا انعام دے دیا حضور عبدت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اور سیل میں کہ جب تم توبہ کرو گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے جب تم حمات کر بیٹھو اور ہم کو ناراض کر بیٹھو اپنی حماقت سے اور بیوقوفی سے اور نالائکی سے ہم سے دور ہو جاؤ تو ہم نے پھر تمہیں اپنے دوبارہ قریب کرنے کا بھی راستہ تمہیں دے دیا کہ تم اگر گناہ کر بیٹھو تو خبردار مایوس مت ہونا کیونکہ تم ہمارے دائرے ابھی سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تم کہاں جاؤ اللہ کی دائرۂ عبدیت سے نکل کے کہاں جا سکتا ہے بندہ بھائی سارا جہان اللہ کا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ تھی تو تم نکل کے ہماری دائرۂ افزیت سے جاؤ گے کہاں تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ کوئی ملک کا مجرم ہوتا ہے سیاسی پناہ لے لیتا ہے دوسرے ملک میں تو وہ چلو بھائی امن سے رہ جاتا ہے لیکن اللہ کا مجرم ساری کائنات میں کہیں بھی امن سے نہیں رہ سکتا ہے تو تم ہماری دائرۂ افزیت سے نکل کے جاؤ گے کہاں اس لیے ہم, ہم تمہیں اپنے سے دور کرنا بھی نہیں چاہتے اس لیے تمہیں, تمہیں ہم نے ایسے باز کام ہم نے تم کو بتا دیے کہ یہ یہ, یہ کام نہ کرنا ورنہ ان سے تم ہم سے دور ہو جاؤ گے اور زیادہ اس میں پڑے اور ہم سے معافی نہ مانگی تو پھر تمہارا ٹھکانہ بھی بہت برا ہوگا تو ہم نے تمہیں پھر راستہ دے دیا کہ اگر تم اپنی حماقت اور بے اور غفلت سے ہم سے دور ہو جاؤ اور ہم کو ناراض کر بیٹھو تو راستہ کھلا ہوا ہے ہم تمہیں اپنی پائر اردیت سے قروج چاہتے بھی نہیں ہیں تو تمہیں ہم نے راستہ دے دیا کہ اگر تم اپنی حماقت سے یہ کام کر بیٹھو تو پھر ہمارے مقرب بن جاؤ بار بار گناہ کر بیٹھو بار بار ہمارے مقرب بن جاؤ باز آ باز آچ ہر ہستی بازاں ارے تم کیسے بھی گناہ میں پڑ گئے کیسے بھی لط پت ہو گئے لیکن تم جلدی اللہ کی رحمت میں آ جاؤ باز آ کے معنی کہ اللہ کی رحمت میں آ جاؤ لوٹ بازار کے معنی لوٹ باز آ باز آ ہر آنکھ ہستی باز آ بار اگر توبہ شکستی کستی اگر تم سے, تم سے سو بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو تم پھر بھی مایوس مت ہو ہاں قل یا عبادی ددین اسرفوا عالان قدیم لا من تفرحمتی ان اللہ جمیا ان کی ارے وہ تو بڑا غفار ہے وہ, وہ بڑا غفار ہے اے, اے, اے میرے گناہ گار بندو دیکھو ہماری دائرے افزیت سے تم گناہ کر کے بھی باہر نہیں نکل سکتے دور ہو سکتے ہو لیکن دائرے افزیت سے باہر نہیں نکل سکتے تم ہمارے بندے تھے ہمارے بندے ہو ہمارے بندے ہی رہو گے ہمارے بندے ہی رہو گے تو اس لیے فرمایا کل یا عباد ارے میرے گناگار بند کیا کرتے ہوئے کل یا عبادی اللہ ددینہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا گناہ کر کے انسان اللہ کا کیا بگاڑتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے ہے نا تو فرمایا کہ قل یا عبادی اللہ اے میرے گناگار بندوں اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر اپنی حماقت سے شیطان کی تعبیداری کر کے شیطان کے بہتا میں آ کر تم نے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو سراسر گناہ میں تم لذپت ہو گئے لا اپنا میں رحمت اللہ خبردار میری رحمت سے مایوس نہیں حضرت میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں عذاب کا ڈنڈا دکھلایا ہے عذاب کا کہ خبردار مجھ سے مایوس مت ہونا خبردار جیسے پاپ ہے وہ اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتا ہے اور بیٹے کو تسلی دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے خبردار تم اس سے مایوس مت ہونا دور مت ہونا اتنے بھی کتنے بھی تم کو جو ہے پریشانی آ جائے کتنے بھی تم ہماری نافرمانی کے کام کر بیٹھو ہم سے مایوس مت ہونا لا سکن سو رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا ان اللہ یا فیروزن کا جمیا کتنے بھی گناہ تم کر بیٹھو کہ زمین سے لے کے آسمان تک پورے کے پورے یعنی ریت کے ذرات سے بھر جائے جائے کتنا خلا ہے زمین سے آسمان تک سائنسدان تو آسمان کو مانتے ہی نہیں ہو تو کہتے ہیں یہ है نظر ہے है نا؟ یہ وہ کہتے ہیں یہ حد نظر ہے بس اس کے آگے بس یہ سب فلا ہی है ہے ان بیوقوفوں کو یہی تو ہے کہ یہ مخلوق تک تو پہنچ گئے خالد تک نہیں پہنچ سورج چاند کو مستقط کرنا چاہتے ہیں لیکن اس, اس کے بنانے والے تک کو پہچانا ہی نہیں ہونے. کیسی بے وقوف ہیں جو خالد کو ہی نہ پہچانے اس کی جہالت میں کیا شک ہے کیا آپ نے پیر حضرت اکبر الہبادی فرماتے ہیں تصویر محروم مبارک تمہیں مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں تم نے خالق کو تو پہچانا ہی نہیں چاند مسفر کر لیا میں ریف سے چلے گئے خالق کو ہی نہیں پہچانا تو تم کو کیا ملے گا ٹھکانا تمہارا کیا ہے جہنم تو فرمایا لات اپنے پور اللہ ان اللہ یو فرزن کا زمین سے لے کے آسمان تک اگر یہ سارا کا خلا فلاں ریت کے ذرات سے بھر جائے اتنے گنا تمہارے ہو جائے اے؟ اے؟ تو بھی تم مایوس مت ہونا سارے کے سارے جمی سارے کے سارے گناہ اللہ تمہارے معاف کر دیتا ہے اے؟ اے؟ توبہ کرو اور ایک آنسو بہالو فرمایا کہ سمندر کے سمندر جو ہے وہ دل کے گناہ کے اندر گناہ کرنے میں جو دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے سمندر کے سمندر سے اس قلب کو دھو ڈالو وہ پاک نہیں ہوگا اس میں روشنی نہیں آئے گی لیکن ایک مومن کے بندے کا ایک آنسو اس پوری کی پوری آگ کو اور ظلمت کو دھونے کے لیے کافی بجانے کے لیے کافی ہے جب جب فل شراب سے مومن فرما بردار بندہ گزرے گا تو وہ غورف اس سے کہے گی جز یا مومن کہ اے, اے مومن تو جلدی سے گزر جا تیرے نور تو تیری عبادات کا نور تیری فرما برداری کا نور اور نافرمانی سے بچنے کا نور میری آگ کو بجائے دے رہا ہے جلدی گزر جائے کیا پاک اللہ تعالی نے انسان کو کیا شرف عطا فرمایا ہے کہ اتنی بڑی دودھ اللہ نے پیدا کی ہے ڈزف پیدا کی جا چکی ہے اس میں طرح طرح کے بچو اور سانپ اور کیا کیا ہے اس کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے بس اللہ تعالیٰ بے حساب ہماری محفرت فرما دے تو یہ اتنی بڑی ڈوز اور وہاں بڑے بڑے فرشتے طاقتور جن جو بے رحم ہیں بالکل ان کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا ہی نہیں وہ کفتار کو بار بار عذاب دیے جائیں گے ان کو ان کے طرس نہیں آئے گا بس ان کا کام ہی یہی ہے <مید> تو وہ کہیں گے ارے مومن جلدی گزر گیا یہاں سے تو ہمیں تو ہمارا تو کباڑا ہو رہا ہے یار ہم تو ہمیں تو اللہ نے جو آج کل خدے میں کہتے ہیں کہ جہنم آواز لگاتی ہے اللہ واضح آدھی آدھی وہ آج کل خدبہ جمنے کا پڑھا جا رہا ہے تو معلوم نہیں کہاں سے آیا ہے لیکن باہر وہ یہ سکھاتے ہیں کہ جہنم کہے گی اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے تیرا ایندھن دوں گا وہ کہاں ہے میرا ایندھن اور یہاں جو ہے وہ کہتی ہے ارے تو تو میرا گوارہ کر رہا ہے مومن جلدی گزر یہاں سے میری تو آگ بجی جا رہی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ہی ہی کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو اس کے اللہ کے احکامات کی تابے کو اور مومن کے فرما برداری کو اور نافرمانی سے بچنے کے تھوڑے سے مجاہدے کو اللہ نے کیا قیمتی بنا دیا کہ روزہ کس سے پناہ مانگ رہی ہے جانل اس کے ارے تو جلدی گزر جائے یہاں سے تو کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی پھر بھی اگر ہم اللہ سے دور رہے ہیں تو پھر کتنے افسوس اور بہت ہی حمافت کا سودا نہیں ہے نا تو بس بھائی یہ زندگی جیسے ابھی اشار پڑھ یہ اشعار پڑ دی ہے کہ تھوڑے دن کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اپنے آپ کو اہل قبر میں ہی سمجھو جیسے اگر کوئی شخص پاکستان آ رہا ہے امریکہ سے تو راستے میں دو چار اسٹاپ اوور ہیں اس کے ٹرانزٹ ہے تو وہ یہی کہے گا بس اب آیا ہی چاہتا ہے پاکستان بس اب پاکستانی سمجھو ہے نا تو بس ایسے ہی ہے تو ابھی تھوڑے دن کی بات ہے اگلا جہانوں کا अभी ابھی جو کر لو تھوڑا سا صبر ہے گناؤں پر سبر کر لو اور جنت کو پالو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت اور سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیگر اپنے محبوب پاس حقیقی محبوب حقیقی کا دیدار جس کے لیے ہم نے اے مجاہدات کر رہے ہیں جس کے لیے عبادات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جب نصیب ہوگا تو جنتیوں کو جنت کی کوئی نعمت یاد ہی نہیں آئے گی میں کھڑا ہوا ہوں میں حکم کی بارگاہ میں اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کہیں نہ کوئی نگاہ میں میں کھڑا ہوا ہوں میں ouais. حسم کی جلوگا اللہ کو دیکھ کر اللہ کے بعد کوئی نعمت جنت کی یاد ہی نہیں آئی کوئی نعمت یاد نہیں آئی کیا بات سبحان اللہ بال سب ایسا حضرت نے فرمایا کہ بال سب ایسا ہے جو مزدوروں کا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ایسا اس پر محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اپنے دیدار ہی میں معاف رکھیں گے وہ ان کو کوئی نعمت نہیں ملے گی اللہ کا دیدار اور اسی میں ان, ان کو مزہ آتا ہی رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی لامحدود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی لامحدود تو وہ لذت بھی لامحدود ہوگی لیکن عارفین اور کاملین کو اللہ تعالیٰ دونوں نعمتیں عطا فرمائیں گے سمجھے پورے بھی عطا فرمائیں گے ایک شعر سنا کے ختم کرتا ہوں کہ جن کو حسن کے بڑی شوق ہے حسن پڑے وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حسن باز ہیں ہم مجبور ہیں نگاہ نہیں بچا سکتے تو حضرت ثانوی نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ مجھ کو بھائی میں, میں بڑا عشق باز آدمی ہوں اور مجھے بڑا, بڑا حسن, حسن کا بڑا عاشق ہوں میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے نظر ہٹانے کی قدرت نہیں ہوتی تو حضرت نے فرمایا قدرت جسین سے متعلق ہوتی ہے یعنی جو کام کر سکتا ہے انسان وہ کام نہیں بھی کر سکتا جیسے فرمایا کہ دیکھو یہ ہاتھ اٹھایا تو اٹھانے کے بعد گرا بھی تو سکتا ہے اگر گر گرانے پر قادر نہیں تو وہ تو بیمار ہے معذور ہے تو آپ نے دیکھا تو نہ دیکھنے کی بھی قدرت اللہ نے آپ کو دی ہے تو جو کہتا ہے کہ میں بڑا حسن فرد اور اس نظر ڈالتا ہوں ہٹانے کی قدرت نہیں ہے تو اس کو کہو کہ یہ پستول ایک لو اور اس کی کنپٹی پٹی پہ کوئی رکھے اور کہے دیکھ اب میں دیکھتا ہوں تو کیسے دیکھتا دیکھ میں دیکھتا ہوں تو کیسے دیکھتا ہے پھر وہاں کا عقل آ جاتی ہے یا فرمایا کہ کسی جنگل میں کوئی ہسینا کھڑی ہوئی ہو ہسینا ہے عالم اور ادھر سے شیر ببر صاحب سفی ہوا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے دیکھ اور وہ ہسینہ کہتی ہے آؤ مجھے دیکھو بھی اور یوز بھی کر لو مفت میں یوز کر لو تو کہو بھائی وہی نہیں اس وقت تو ہمارے کپڑے جو ہے پیلے ہو رہے ہیں اس وقت جو ہے ہم تمہیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ شیر آ گیا ہے تو فرمایا کہ شیر سے ڈرتے ہو حالیت شیر سے کیوں نہیں ڈرتے کیوں کہ وہ حلیم ذات ہے تو اس لیے انسان جری ہو جاتا ہے لیکن یہ بڑی بے وقوفی کا سوتا ہے تو فرمایا کہ اگر تم ایسے حسن پرست ہو تھوڑا سا سبر کر لو جنت سے دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا حضرت والا کہتے کہ دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا ہے آشفان سورج گروں سے لپٹ جانا تھوڑا سا سفر کر لو بھائی مان کیے کیا بڑے حسن پرست اور آشق مجاز ہیں تو ٹھیک ہے اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے بازوں میں زیادہ ہے عشق اور بازوں میں کم ہے تو آپ کا عشق ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن بھائی آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے اللہ کے لیے صبر کر لیجئے تو آپ کیا وہاں جا کے آپ کو ساری نعمتیں مل جائیں گی تھوڑا سا صبر کر لیجئے بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیح فرمائے اور اس زندگی کو ہمیں کارآمد بنانے کی ایک ایک لمحے کو کارآد بنانے کی توفیق عطا فرمائے کل بھی لانڈی میں ہمارے بیان کے بعد دو دوست چند بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک بھی بات دل میں آئی پہلے بھی بیان کی بھائی دیکھو ایک کمپنی میں آدمی جاتا ہے تو آج کل جو جدید کمپنیاں ہیں وہ اپنے ملازمین کو ایک پنچ کاٹ دیتی ہیں ہے نا کہ بھائی جب آپ ان ہوں گے آپ کی وہ ایک منٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے سیلری تقسیم ہوتی ہے ہے نا کہ آپ کے اتنے منٹ یا اتنے گھنٹے اتنے منٹ بنے آپ کی جاب کے تو یہ آپ اتنے پیسے تو ایک ان ہوتا ہے اور ایک آؤٹ ہوتا ہے جب وہ باہر کام کر کے جا رہا ہوتا ہے باہر تو وہ مشین میں کارڈ ڈالتا ہے وہ مشین ٹائم نوٹ کر لیتی ہے اور وہ کمپیوٹر میں چلے جاتا ہے اور اس کی آٹومیٹک سلری بن رہی ہے وہاں پہ تو ایک ان اور آؤٹ ہمارا آخرت میں بھی ہے مسجد میں داخل ہوا کارڈ ان ہو گیا مشین میں اور جب وہاں مسجد سے باہر نکلا کارڈ آؤٹ ہو گیا وہاں کاؤنٹ ہو گیا کہ اس کی اتنی اتنی دیر کی عبادت مگر یہ نہیں کہ صرف مسجد ہی کی عبادت ہے جب اللہ اللہ کر رہا ہے تب بھی عبادت ہے رشتے حلال کم ہے اور نیت جھوٹ کی نہیں جھوٹ نہیں بولتا ہے اور نقص بتا کے مالک گاہ کو بیچتا ہے اور نماز کے بعد نماز کو چلا جاتا ہے جماز سے نماز پڑھتا ہے اور باقی کام بھی کرتا ہے یہ سب تو سب عبادت ہے بیوی بیمار بی بی ہو گئے ٹیلیفون آ گیا بھائی ہمیں یہ طبیعت خراب ہو گئی یہ بھاگا بھاگا اس کی دوال داروں کرنے جا رہا ہے یہ بھی عبادت میں یہ بھی کارڈ ان ہو رہا ہے ہے نا لیکن اپنے اپنے وقت پہ اگر آپ غلط وقت پہ یعنی کاروبار میں کسی کا صاحب آپ چار گھنٹے اور رہیں تو آپ کو ہم اوور ٹائم دیں گے آپ کو سو ایک ہزار روپیہ گھنٹہ اگر مل رہا ہے تو آپ چھ بجے کے بعد ہو اگیں گے تو آپ کو ڈیڑھ ہزار روپیہ گھنٹے کے حساب سے ملے گا اب یہ کہتا ہے یہ سب کا موقع کہاں ملے گا چلو نماز رات کو چیک کر کے پڑھ لیں گے بس یہ کارڈ اس کا ان ہوا ہی نہیں ان ہوا کیونکہ اس وقت جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کیا تو ہر موقع کی الگ الگ عبادت ہے اس کو اس موقع کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادائے بندگی دکھانا یہ اللہ کو محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بڑے بڑے انعامات فرمائیں گے اور یہ زندگی پھر دوبارہ نہیں ملے گی بس جو کام کرنا ہے اسی اسی زندگی میں انہی لمحات کو کارآمد بنانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر ہر لمحے کی قدر نسب فرما دے گی چلو بس رب نا تقلم کان تصویر اور تب بھلینا کم تس طب الرفی اور صلی اللہ علنگ اچھا یہ اب یہاں جماعت پونے آٹھ بجے ہو گئی عالمگیر میں اگلے ہفتے آپ ہوں گے یہاں انشاءاللہ تو پھر جو ہے ساڑھے آٹھ کو کچھ دیر ہو گئی ہم کو کسی وجہ سے تو انشاءاللہ ساڑھے آٹھ بجے یہاں پر ہفتے وہ ساڑھے آٹھ اور کل سے انشاءاللہ ہماری لائف مجلس دوپہر والی جو ہے کل اتوار ہے اتوار کو مسجد ہوتی ہے ایک زہور کے بعد ایک بج کر پانچ منٹ پر وہاں نماز ہے تو اس کے ڈیڑھ بجے کے قریب ہم آ جاتے ہیں وہاں اور پونے دو بجے مسجد شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ کل سے ہمارا جو ویب سائٹ ہے وہ لائیو ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے اور کامیاب بھی فرمائے الحمد للہ لوگ اس کو وزٹ کر رہے ہیں اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اللہ میں فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو ہے وہاں بھی مسجد اشرف میں کیا بجے نماز ہے نہیں عشق سوا آٹھ ہے نا تو وہاں تو خیر وہی نو بجے انشاءاللہ شاء اللہ شکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ